تعلیم, تعلیم, تعلیم, تعلیم ایک ہوتے تربیت <تصفيق> تعلیم اور تربیت میں موٹا فرق یہ ہے بتانا پڑھانا یہ تعلیم ہے اور احکام و آداب سکھانا تربیت ہے پڑھنے اور سیکھنے میں جو فرق ہے وہ آپ پر مخفی نہیں ہوگا ایک آدمی کوئی چیز پڑھ ہے تو اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سیکھ ہے یعنی پڑھنے کا تعلق دل دماغ میں محفوظ کرنے کے ساتھ ہے اور سیکھنے کا تعلق آزاد کے ساتھ ہے عمل کے ساتھ اسی وجہ سے سیکھنا عمل ہے اور پڑھنا علم ہے نے فلاں کام پڑھ لیا فلاں کام سیکھ لیا عمل کے بعد سیکھنا ہوتا ہے جب عمل مکمل ہو جاتا ہے تو بندہ کہا جاتا ہے جی وہ فلاں کام سیکھ گیا جب تک عمل نہ ہو تو سیکھنے کا لفظ استعمال نہیں کرتے سمجھ آئی کہ نہیں اسی طرح دین و آداب دین اور احکام پڑھ لینا اور بات ہے سیکھ لینا اور بات پڑھانا بتانا یہ تعلیم ہو گئی اور سکھانا یعنی عمل کروانا یہ تربیت ہے تعلیم و تربیت میں یہی فرق ہے تعلیم کیا ہوئی بتانا پڑھانا کیا؟ احکام و آداب کہ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ دنیاوی اور اخروی دنیا اور آخرت کا نفع نقصان اور لفظوں میں کہہ رہا ہوں دنیا اور آخرت کا نفع نقصان بتا دینا تعلیم ہے سمجھ نہیں آ رہی پھر جو نفع ہے جو نفع قابل عمل ہے اس پر عمل کروانا سمجھ نہیں آ رہی اور جو نقصان ہے اس سے بچنے کا عمل سکھانا یہ تربیت ہوگی تعلیم ہوگی نا ہاں بتا دینا اس کا عمل کرو عمل کروا دینا نقصان سے بچنے کا اور نفع جو قابل عمل ہوتا ہے کیونکہ نفے بعض عقائد جو ہوتے ہیں نا عقائد وہ قابل قابل عمل نہیں ہوتے وہ صرف عقائد جو ہوتے ہیں وہ دل میں رکھنے کے قابل ہوتے ہیں دل میں محفوظ کرنے کے قابل ہوتے ہیں بس جو اعمال ہوتے ہیں نا وہ کرنے کے قابل ہوتے ہیں سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ ایک دین کا ایک قصہ ہوتا ہے جو صرف مانا جاتا ہے دل میں مانا جاتا ہے ذہن کے ساتھ سمجھ کر دل کے ساتھ سمجھ کر اس کو مانا جاتا ہے وہ عقائد ہوتے ہیں اور دین کا ایک قصہ ہوتا ہے کہ جس کو سمجھنے کے بعد کیا جاتا ہے اب ظاہر ہے ماننا اور کرنا اس کا فرق تو آپ جانتے ہیں ماننا دل دماغ کے ساتھ صرف ماننا ہوتا ہے اور کرنا جو ہے وہ آزاد کے ساتھ ہوتا ہے ایسے ہے نا تو اعمال وہی ہی ہوتے ہیں جو کیے جاتے ہیں اور عقائد وہ ہوتے ہیں جو مانے جاتے ہیں کیا اور ہمارا اسلام دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ایک عقائد اور ایک اعمال سمجھ آئی کہ نہیں تو وہی جو کہہ لو عقائد اور اعمال بتانا تعلیم ہے سمجھ آئی کہ نہیں اور پھر اعمال جو ہے نا ان پر عمل کروانا یہ تربیت تو تعلیم و تربیت میں فرق ہو گیا کہ تعلیم بتانا ہے اور تربیت کروانا ہے اب تعلیم کے لیے کیا چاہیے یعنی جو معلم ہو استاد ہو اس کو تعلیم کے لیے کیا چاہیے علم، کامل علم صحیح علم صحیح علم ہوگا تو اگلے کو صحیح بتائے گا جب اس کے پاس نہیں ہے تو اگلے کو کیا صحیح بتائے گا بھائی تو تعلیم کے لیے کیا ضروری ہے علم صحیح علم کا علم, صحیح صحیح علم, علم اور تربیت کے لیے کیا ضروری ہے تقوا یعنی صحیح عمل استاد کے پاس صحیح عمل ہو تقوا ہو پرہیز گاری جس کو کہتے ہیں سمجھ کہ نہیں آئی تو اگر استاذ کے پاس عمل صحیح ہوگا عمل کامل ہوگا تو وہ لڑکوں کی تربیت صحیح کرے گا متعلمین کی تربیت صحیح کرے گا اگر اس کے پاس نہیں ہوگا تو وہ ممکن نہیں ہے صحیح کر سکے اس وجہ سے کہ سمجھدار لوگ کہتے ہیں کہ جو سانچا ہوتا ہے قالب جو سانچا ہوتا ہے آج کل اس کو ڈائی کہتے ہیں ڈائی جو ہے سانچا قالب اگر وہ صحیح نہ ہو اس میں آنے والی اس میں بننے والی چیز جو ہے نا وہ صحیح نہیں بن سکتی ممکن ہی نہیں ہے اسی وجہ سے استاد اپنے علم سے زیادہ دے نہیں سکتا ممکن نہیں استاد اپنے علم سے زیادہ نہیں پڑھا سکتا جتنا ہوگا اتنا ہی پڑھائے گا اس سے زیادہ <تصفح> کیسے ممکن ہے اور اپنے عمل سے زیادہ عمل کروا نہیں سکتا سمجھ آئی کہ نہیں تو تعلیم کے لیے علم صحیح چاہیے اور تربیت کے لیے عمل صحیح چاہیے تقوا جس کو کہتے تخوا نہیں ہوگا تو تربیت صحیح نہیں ہوگی علم صحیح نہیں ہوگا تو تعلیم صحیح نہیں ہوگی کیا کہا میں نے بڑے افسوس سے یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے استاد کے پاس نہ علم صحیح ہے نہ عمل صحیح ہے یہ دونوں چیزیں چیزوں کا بہت بڑا فقدان اور بحران ہے میرے پاس اس وجہ سے کبھی کبھی بہت طبیعت پریشان ہو جاتی ہے تنگ ہو جاتی ہے اور کہتا ہوں میں چھوڑ دوں میں پڑھانا اور اس کام کے میں قابل نہیں ہوں اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح سلسلہ جاری رہے تو آپ میرے لیے اللہ تعالی کی بارگاہ میں ان دو چیزوں کی یعنی علم عمل صحیح اور کامل ہونے کی دعا کرتے رہیں اور ازانے پڑھتے رہیں صبح صبح ازانے پڑھیں اس مقصد کے لیے تاکہ یہ سلسلہ اس طرح جاری رہے ہاں جی ہو سکتا ہے میں کبھی دوسرا قدم اٹھا بیٹھوں سمجھ آئی کہ نہیں اور اللہ تعالی سے تو کوئی بعید نہیں یہ بات ہاں جی وہ تو ایک تنکے کو پہاڑ بنا سکتا ہے ذرے کو پہاڑ بنا سکتا ہے ذرہ خاک کو آفتاب بنا سکتا ہے اور یہ بات آپ چلو ہم نے تو جیسے خبر وقت اپنا گزار لیا یہ بات آپ ذہن نشین کریں کہ یہ دو چیزیں ہوتی ہیں استاد کے لیے لازم آج کل تو تربیت جو ہے نا تربیت وہ تو گئی کھڈے میں تعلیم جو ہے وہ بھی الٹی ہو رہی ہے آپ کو معلوم ہے مدارس میں بھی اور مدارے سے جن کو اسلامیہ کہا جاتا ہے ان میں بھی اور مدارے سے فرنگیا وہ سب میں الٹی ہو رہی ہے تعلیم الٹی ہو رہی ہے تربیت کیوں نہ الٹی ہو تربیت تو گئی کھڈے میں تعلیم الٹی ہو رہی ہے لیکن آپ ذہن نشین کریں کہ آپ اگر استاد بننا چاہتے ہیں پہلے علم کا تعلیم کا مقصد یعنی تعلم تعلم کا مقصد سیکھنے کا مقصد پڑھنے کا مقصد پڑھانا نہیں ہوتا حضرت سیدنا امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم تو اپنے لیے پڑھتے تھے اور فرمایا ہم نے جن کو پایا جن مشائخ کو ہم نے پایا دیکھا وہ بھی اپنے لیے ہی پڑھتے تھے کہ معلوم کریں اللہ تعالیٰ کے حکام کیا ہیں ہم پر اس کی ذمہ داریاں کیا پڑتی ہیں بس اس پر سمجھ نہیں جو حضرات یہ نیت رکھ کر پڑھتے تھے جن کے تعلم کا یہ مقصد ہوتا تھا کہ ہم نے خود کو سنوارنا ہے وہ صحیح نیت کے ساتھ پڑھتے تھے اور پھر پوری لگن شوق ذوق اور محنت کے ساتھ اسی لیے وہ صحیح اور کامل بنتے تھے کیونکہ اپنے آپ کو اپنے آپ کے لیے جو پڑھنا ہے تو اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے بھائی یہ ایک لعنت آ گئی کہ ہم نے دوسروں کے لیے پڑھنا ہے یہ دوسروں کو پڑھانا ہے کیونکہ تنخواہ مقصود ہو گئی نا پیسہ دنیا یہ مقصود ہو گیا اس وجہ سے جب دوسروں کو پڑھانا مقصود ہو گیا اور اپنی تعلیم تربیت مقصود نہ رہی اپنی تعلیم و تربیت مقصود نہ رہی تو صحیح مرد کامل باعمل لوگ تیار ہونا بند ہو گئے یہ میں جب میں نے یہ امام مالک رحمہ اللہ کا قول پڑھا کہ ہم یہ سجر و اعلام ان کے اندر امام اظاہبی نے لکھا ہے کہ فرمایا ہم اپنے لیے پڑھتے تھے اور جن مشائق کو ہم نے پایا وہ بھی ایسا ہی کرتے تھے میں اس کی حکمت اور گہرائی میں ارے بھائی جب غور فکر کرنے کے لیے گھسانا تو یہ راز سمجھ آیا کہ ہاں کہ صحیح بندہ بنے گا اسی وقت جس وقت علم دین اپنے لیے سی کہ نہیں جی اور ایسی لو پھر جنتی بن جاتی ہے جنتی جنتی رو بن جاتی ہے جس کا مقصد دین, دین سیکھنے سے اپ, اپنے آپ کو صحیح کرنا ہو اپنے آپ کو اللہ تعالی کے احکام پر چلانا ہو دوسروں کے لیے پڑے گا تو پھر خود نہیں کرے گا کیا خیال ہے اور پھر اگر دوسروں کو بتانا مقصود بھی ہو تو پھر اللہ کے لیے جلد شان ہو للہی تو لیکن اب دوسروں کو اگر بتایا جا رہا ہے تو محض تنخواہ کے لیے پیسے کے لیے سمجھ نہیں لیکن اب صورتحال تو اور بگڑ گئی کہ دوسروں کو بتانا بھی ہے تو الٹا آکام اللہی کچھ ہیں اور یہ لانتی پڑھتے پڑھاتے کچھ ہیں آکام اللہی اور ہے اور یہ علانتی آگے پڑھاتے سکھاتے اور ہیں تو دوسروں کے, لیے دوسروں کے لیے پڑھنا پڑھانا اگر ہوتا ایک تو دنیا مقصود نہ ہوتی دوسرا آگے پڑھانا صحیح احکام جو ہیں صحیح آکام ان کو پڑھانا ہوتا ان کو آگے بتانا ہوتا تو پھر بھی یہ مطلب ہے کہ انسان ہمارے دور کی اچھائی کی علامت بن جاتا سمجھ نہیں آ رہی ہمارے لیے اچھا ہوتا لوگوں کے لیے اچھا ہوتا لیکن افسوس یہ ہے کہ یہاں پر سب کچھ ہی الٹ گیا ہے جیسے کل میں کہہ رہا تھا کہ کفر اسلام بن گیا اور اسلام کفر بن گئے بدات سنت, گئی اور سنت بدعات گئی. نے کی بن گئی اور سنت بیدات بن گئی نیکی بدی بن گئی اور بدی نیکی بن گئی لوگوں کے دل و دماغ میں اتنا تبدیلی سکول کالج نے پیدا کر دی ہے فرنگی ماحول نے سمجھ نہیں آ رہی جب بدعت کو دیکھتے ہیں تو سنت جب بدعت کرتے ہیں تو کہتے ہیں سنت ہے جب سنت کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کہاں سے نکل آئی ہوئی یہ تو نئی بات ہے حالانکہ بدعت نئی بات ہوتی ہے دین میں لیکن وہ سنت جو ہے اس کو کیا سمجھتے ہیں سنت بہت طریقہ جو بھی دین کا طریقہ ہو چاہے فرض ہو چاہے واجب ہو چاہے سنت ہو چاہے کوئی ہو سنت جو ہے نا طریقت المسلو کا فی دین جو ہے نا اس معنی میں مراد ہے اس معنی میں سنت جو ہے وہ پورے دین کو شامل ہوتا ہے حتیٰ کہ مستحب سے لے کر فرض تک ہے ہاں سب کو شامل ہو جاتا ہے تو سنت کو دیکھتے ہیں یعنی کیا مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین مبوانا کے مبوانا کسی سلام. کام کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ بھی ہے اب دین بداد بن گیا اور جو موش بدعات موش ہیں اتنا زوال آ فکری یا اعتقادی اتنا زوال آ اس قوم میں یہ سب بدعات ہیں یہ اجتماع ہو رہے ہیں بدعات ہیں ریبنڈ کا اجتماع ہے فلان ہے فلان ہے سب بدعات ہیں یہ ان کی اسلام،, اسلام میں کوئی اصل نہیں ہے ذہن میں رکھنا یہ کوئی اصل نہیں ہے ان اجتماعوں میں یہ سب بدعات کبھی شنیہ شنی لانت ہے ان پر کہتے ہیں ہم, ہم بدعات کے مخالف ہیں اور سب سے بڑی بدعات ان لائنوں کے اندر ہیں جو کام انہوں نے کر رکھے ہیں وہ سب دین کے خلاف ہیں یہ جی جہادی تنظیم میں تیار کرتے ہیں تو لائن یہ سب بدعات ہیں ان کی کوئی اصل نہیں ہے میں چیلنج کرتا ہوں ایمان سے میں پورے چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ اجتماعات ان کے یہ جہادی تنظیمیں یہ سیاسی تنظیمیں تحریکیں یہ سب بدعات ہیں اور لانات ہیں اور سب فرنگی دور کی ایجادات ہیں ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں میں پورے چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا رہا ہوں سمجھ نہیں آ رہی بس یہ بڑی پتہ کی آپ کو کیونکہ یہ لوگ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ ہم یہ دین کا کام کر رہے ہیں اور بدعات کیا ہیں کوئی کہہ دیتا ہے بدعات فلانا کام ہے فلانا اللہ ان کے بچے یہ جو تو تم کر رہے ہو یہ بدعات ہیں یہ اسلام جمیت اسلام ہے جمیت علماء پاکستان ہے یہ, ہے یہ فلان ہے یہ فلان یہ سب بدعات ہیں یہ جہادی تندری میں فلانی یہ فلانی فلانی یہ ذہن میں رکھنا بداعت کے نتائج غلط ہوتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت متعارہ کے کسی عمل کا نتیجہ غلط نہیں ہو سکتا یہ جی موٹی آپ کو میں نے پہچان بداعت کا نتیجہ ہمیشہ غلط ہوتا ہے تباہی بربادی کیوں وہ شیطانی عمل ہوتا ہے اور جو سنت ہوتی ہے جو طریقہ دین کا ہوتا ہے اس پر چلنے سے بربادی ہو یہ محال ہے भार نقصان ہو ت... لوگوں کا دینی دنیا نقصان ہو دین پر چل کر یہ محال ہے اور ہم نے یہ دیکھا کہ جمعیت ہے فلان ہے فلان ہے فلان ہے, فلان ہے یہ تنظیمیں تاریخیں اجتماعات سب سے ہم نے دین و دنیا کا نقصان دیکھا لوگوں کے عقائد و امال کی تباہی دیکھی اور امال تو امال رہے لوگوں کے اموال کی تباہی دیکھی مال ہی تباہ ہو گئے مال تو مال رہے لوگوں کی جانیں تباہ دیکھی ہم نے <تصخر> <تصخر> تو کیوں کریے کہا جا سکتا ہے کہ یہ سب دین ہے حاشا وکلا ان لائنوں سے کہو دین کے نتائج ہمیشہ دین و دنیا دنیا اور آخرت دونوں کے لیے بہتر ہوتے ہیں لوگوں کی جان لوگوں کی مال لوگوں کے مال لوگوں کی جان لوگوں کے مال لوگوں کی عزت و آبرو دین سے محفوظ ہوتے ہیں دین سے ان چیزوں کو نقصان نہیں پہنچتا نقصان پہنچتا ہے جس وقت تو سمجھو وہ بدات ہیں لوگوں نے ان کو دین بنا رکھا ہے وہ دین نہیں ہوتا سمجھ نہیں آئی یار یہ کیسی عجیب بات تمہارے سامنے تو میرے بھائی پڑھنا ہے تو اپنے لیے پڑھو علم کے دو حصے ہوتے ہیں ایک علم ہوتا ہے صرف حکمت دل میں حکمت بن کر رکھنے کا. بنا کر رکھنے کا دل میں حکمت بنا کر رکھنے کا یعنی دوسرے لفظوں میں ایک علم وہ ہوتا ہے کہ جو صرف دل میں محفوظ کیا جاتا ہے سمجھ نہیں آ رہی دوسرا علم وہ ہوتا ہے جس کو جو جس کا تعلق عمل کے ساتھ ہے جس کو کرنا پڑتا ہے سمجھ نہیں آ ان دونوں حصے یعنی علم اس کا تعلق دل کے ساتھ ہو علم اس کا تعلق بدن کے ساتھ ہو دونوں اپنے لیے ہونا چاہیے اور اگر پھر اللہ تعالی توفیق بخشے تو پھر دوسرے کے لیے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بھئی میں اس قابل ہی نہیں ہوں تو میں دوسروں کو پڑھا ہوں میں اپنے لیے پڑھتا ہوں جب آپ اپنے آپ کو نا اہل سمجھیں گے اور دوسروں کو سکھانے پڑھانے کی اہلیت کے گھمنڈ میں آپ نہیں رہیں گے اس وقت اللہ تعالی آپ کو اہل بنا دے گا آپ کو دوسروں کے سکھانے پڑھانے کے لائق کر دے گا اور جب تک آپ اس گھمنڈ میں رہیں گے کہ بس لوگ تباہ ہو رہے ہیں اور میں ان کو سیدھے راستے پر لاؤں گا اور بس, بس سمجھو اس وقت سمجھنا کہ میں آپ تباہ ہو گیا ہوں اسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال ہلا ناس فا ہوا نئی حدیث مبارک سن لو سبحان اللہ! مسلم شریف میں ہے منقالا ہلاک اناس جو یہ کہے لوگ برباد ہو اللہ گئے, اللہ گئے اللہ وہ ان میں سے, سے سب سے زیادہ اللہ برباد, اللہ برباد اللہ ہے زیادہ ہلاک ہے حلاق کیا مطلب یہ اسی وقت ہے جس وقت اسی گھمنڈ اور غرور کے ساتھ کہے کہ میں بچا ہوا ہوں اللہ لوگ اللہ سب تباہ ہو گئے اللہ اللہ اور یہ بھی مقصد نہ ہو کہ اللہ کے فضل نے مجھے بچا لی نہ یعنی میں اپنے کمال کے ساتھ بچ گیا ہوں تو اب یہ تکبر ہے یہ لعنت مبارد ہے مبارد شیطان کی طرح اپنے آپ کو اچھا سمجھنا ہے تو فرمایا میں فاو احلّ بعد روایات میں, میں اپنا بعد میرے خیال میں روایات میں علماء نے اس کو پڑھا ہے فاو آم اس نے ان کو ہلاک کر دیا کیا اس نے بدا بدا رہا رہا پر یہ میرے موضوع کے مطابق بات ہے کہ دیکھ لیں یہ جتنا لوگوں کو سکھانے کے لیے بس جس خبیص کو دیکھو جس کی دم پر ہاتھ رکھو نا وہ یہی سمجھتا ہے بس حضرت یہ دنیا تباہ رہی ہے الحمدللہ میں میٹرک کر کے نکل آیا ہوں اب بس بس کام کرنا ہے تو لوگوں کی ہدایت کا کرنا ہے حضرت آپ میں ڈاکٹر اشرف دجالی ہوں بس میں ڈاکٹر بن گئی ہوں اب اب لوگ تباہ ہو رہے ہیں اور میں توحید لوگوں کو بتا رہا ہوں اور ڈاکٹر شہر پادری صاحب ہیں میں ڈگری لا چکا ہوں ڈگریں پا چکا ہوں اب ڈگری پانے کے بعد اب تو بس ایک ہی کام رہ گیا او ہوئی ہوئے دنیا ہلاک ہو گئی وہ سر سور کتے کی طرح جو بھی اٹھتا ہے ان سے وہ یہی سمجھتا ہے دنیا ہلاک ہو گئی دین ہلاک ہو گیا بس میں نے آ کر بچانا ہے اگر میں نہ ہوتا یہ سب کچھ تباہ ہو جاتا بلے بلے بلے بلے مسٹر چوہے دیا پترا تمے ہو نہیں ہلاک لگے آئے تے ہر ہلاکت آ جائے گی ہر پکی گل ہے انتری پہلو آپ ہلاکت تو بچاؤ در سورو آپ ہلاکت جا جگ نو بچا پی آپ دی گئی لکان بچا رہی سدکے جا سمجھ لگی جی تو جی بات یہ ہے کہ من فہوا ہلاکا نہ آکا ہوم نو ہلاک کر مارے اسی میرے بھائی اپنے آپ کو ہلاکت سے بچانے کی سوچیں اور علم کا مقصد یہی رکھیں پھر اللہ تعالی آپ پر کرم کرے گا اگر وہ کام لینا چاہے گا تو آپ کو منتخب کر لے گا بس اگر وہ آپ سے دوسروں کا کام نہیں لینا چاہتا تو آپ بس اپنے کام میں مصروف رہیں سمجھ آئی حضرت اپنی اصلاح میں مصروف رہیں اپنی آکبت سنواریں اور دنیا سے جائیں چلو تو یار میں بڑی شرمندگی سے نا پڑھاتا ہوں اور رہتا ہوں یہ مدرسے آپ کو جمع کر کے بیٹھا ہوا ہوں ہاں جی اہلیت کا فقدان ہے تو اللہ تعالی سے ناچیز کے علم و عمل صحیح ہونے کے لیے دعائیں کیا کریں تاکہ میں آپ کی تعلیم و تربیت کے لائق بن جاؤں جی <coughs> <coughs>